اور اللہ کہتا ہے کہ مغلوم بادہین اے مظلوم میں تیری مدد ضرور ضرور ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑا وقت اس میں لگ جائے چراغ ظلم ظالم تا دم محشر میں چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نم سوزت ظالم کا جو چراغ ہے یہ قیامت تک نہیں جلتا شب سوزت شب دیگر نہیں سوزت ایک رات جلتا ہے دوسری رات نہیں جلتا انشاء اللہ ناپاک فوج کی جو رات ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے اب ہمارے چراغ کے جلنے کا وقت ہے اب ہم جلیں گے اب کون جلے گا ہم جلیں گے ہم ہمارا چراغ جلے گا اب. ناپاک فوج اور اس کی حمایت یافتہ سیاسی پارٹیاں یہ سب جلیں گی اس سے ہمارا چراغ روشن ہوگا ہم تو یہاں گاؤں میں رہتے ہیں نا جب لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں نا وہاں جا کر کبھی کبھار دیکھا کرو زمین کو برابر کرنے کے بعد لوگ دانے ڈالتے ہیں بیج بیج ہوتی ہے آدھی بوری اور اس کے بعد چند دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ابدر صاحب جو ہے ایک بوری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے ایک بوری جو ہے ان کے ابا نے اٹھائی ہوئی ہے دونوں جا رہے ہیں یہ بیج ہیں نہیں نہیں بابا بیج تو آدھی بوری ڈالتے ہیں تو یہ کیا ہے اتنا سارا کہتے کھاد ہے کھاد یہ سفید سفید جو گلیوں کی طرح ہے نا اسے کھاد کہتے ہیں کہتے یہ ہم زمین میں ڈالیں گے یعنی بیج تھوڑے ڈلتے ہیں اور کھاد زیادہ ڈلتی ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ شہید تھوڑے ہوں گے انشاءاللہ لیکن ہوں گے ضرور شہید جو ہیں بیج ہیں اور یہ ناپاک فوج کے جو کتے ہیں یہ کھاد ہے کھاد یہ بہت زیادہ ڈلیں گے اور دیکھتے بھی ہیں آپ لوگ پانچ مجاہد شہید ہوتے ہیں تو پچاس یہ مردار کتے جو ہیں یہ مرے ہوتے ہیں سڑے ہوئے ہوتے ہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں بیج آدی بوری دیر زیاد جو ہیں یہ پاکستانی فوج ہے اس کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ہمارے مجاہد طالبان کی تعداد ہزاروں میں ہے ہم شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم ہیں چراغ آخر شب لیکن ہمارے بعد اجالا ہے اندھیرا نہیں ہمارے طالبان شہید ہوں گے لیکن بیج کی طرح اور ان کے کتے مریں گے کھاد کی طرح بہت زیادہ انشاء اللہ قرآن کریم کی ان آیات سے روحانیت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی اس کتاب سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ پاکستان میں فتح نزدیک ہے انشاءاللہ عمارت صرف افغانستان میں قائم نہیں ہوگی یاد رکھنا ہماری ان باتوں کو عمارت افغانستان میں بھی قائم ہوگی پاکستان میں بھی قائم ہوگی ہندوستان میں بھی قائم ہوگی اور پھر یہ عمارت انشاء اللہ روس کی طرف جائے گی ازبکستان تاجکستان قازقستان، کرگزستان یہ جتنے بھی استعانستان ہیں نا یہ سب ترکستان مغربی اور مشرقی یہاں یہاں عمارت قائم ہوگی اسلامی عمارت ہیں ہر طرف یہ لوگ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں نا کہ افغان طالبان صرف افغانستان کو فتح کریں گے یہ بے وقوف لوگ ہیں یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ افغان طالبان صرف افغانستان فتح کریں گے یہ بے وقوف لوگ ہیں افغان طالبان سب سے پہلے مسلمان ہیں سب سے پہلے افغانی نہیں ہیں یہ مسلمان ہیں اس لیے تو ہم سب کو پناہ دی ہوئی ہے اس لیے تو ہم سب ان کی مہربانی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے تو ان کے امیر کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں اس لیے تو ہم ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں ہاں سیاسی باتیں بہت ہیں ملا محمد عمر مجاہد ملا اختر منصور ملا ایبت اللہ اور ان کے جتنے بھی عمراں ہیں مسئولین یہ سب ہمارے بڑے ہیں آج مسلمان افریقہ میں بیٹھ کر میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں افریقہ میں بیٹھا ہوا مسلمان ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے یورپ میں بیٹھا ہوا مسلمان ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے روس میں بیٹھا ہوا مسلمان ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے امریکہ شریفہ میں بیٹھا ہوا مسلمان ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ طالبان کے مجاہدین کو ہمارا سلام پہنچا دے. طالبان کے مجاہدین کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں لوگ افغان طالبان سے محبت کرتے ہیں پاکستانی طالبان سے محبت کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ایک ایسی چیز کے منتظر ہیں جسے عمارت کہتے ہیں جیسے بچے کا انتظار ہوتا ہے نا پورے گھر کو ہمارا بھائی کب پیدا ہوگا ہماری بہن کب پیدا ہوگی سب انتظار کرتے ہیں لیکن تکلیف بھی ہوتی ہے مشکلات بھی ہوتی ہیں ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں خدا نخواستہ کچھ ہونا جائے کچھ ہونا جائے ماں کو پریشانیاں ہوتی ہیں باپ بھی پریشان ہوتا ہے بچہ تو آ رہا ہے بچی تو آ رہی ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ کچھ ہونا جائے طالب علموں کو کہتے ہیں دعائیں کریں مولویوں کو کہتے ہیں دعائیں کریں خیرات کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں یا اللہ آسان کرتے تو اسی طرح عمارت بھی پیدا ہونے والی ہے عمارت بھی پیدا ہونے والی ہے لیکن جیسے بچے کی پیدائش سے پہلے لوگ انتظار بھی کرتے ہیں اور پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اسی طرح تکلیفیں بھی ہوں گی ہم مسلمان ہیں ہمیں اس عظیم خوشخبری کے لیے تیار رہنا چاہیے الحمد الحمدللہ ہر روز ہر رات ایک نئی جگہ فتح ہو رہی ہے یعنی بچہ جو ہے تیار ہو رہا ہے بچہ تیار ہو رہا ہے اور یہ اسلام کا بچہ اور اسلام کا فرزن جو ہے عمارت کی شکل میں انشاء اللہ دنیا کے سامنے آئے گا انشاء اللہ چھ سال پہلے بھی اس عمارت نے گزارے ہیں بہت چھوٹا بچہ نہیں ہے ابھی بہت بڑا ہو گیا ہے الحمدللہ. جب چھ سال اس عمارت میں گزارے تھے اس وقت پیتے بچے کی چھ سال عمر اس وقت تھی اور بیس سال امریکہ کے خلاف لڑائی کی اس بچے نے چھبیس سال کا لڑکا یہ جوان ہے نوجوان چھبیس سال کا کڑیل جوان ہے ایک تھپڑ جو مارے تو کافر کو دیوار سے اس طرف پار کر دے گا انشاءاللہ اللہ اتنی طاقت اس کڑیل جوان کے اندر موجود ہے اور پاکستان کی ناپاک فوج یہ ایک مریل گدا ہے گدا کڑیل اور مریل جانتے ہو کڑیل تکڑے کو کہتے ہیں اور مریل جو ہے مردار کو کہتے ہیں جو مرنے کے نزدیک ہے یہ فوج جس نے کافروں کی چاپلوسی کی کافروں کی خدمت کی کافروں کی مزدوری کی کافروں کے پاؤں چاٹے کافروں کے پاؤں کے تلوے چاٹے کافروں کے بوٹ جو ہے وہ زبان سے پالش کیے یہ فوج ایک مریل فوج ہے یہ کافروں کی دوست ہے یہ کافروں کی غلام ہے یہ کتے اور کتی سے بھی بتر ہے ان شاء اللہ وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ جب یہ مریل کتا یا مریل کتی جو ہے اس کی رسی جو ہے ایک چھوٹے سے طالب کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ للہ تین سو فوجیوں کو ہمارے دس طالبان نے وزیرستان میں گرفتار کیا تھا پاکستان کے اس غلام فوج کے تین سو کتروں کو ہمارے صرف دس طالبان شیروں نے پکڑا تھا گاڑیاں بھی ہیں توپ بھی اس میں ہے اسلحہ بھی ہے کھانا خوراک سب کچھ گاڑیوں میں ہے لیکن پکڑے گئے چوہوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے سب کہتے جی نماز کی درے وضو کریں گے ہم نے نماز پڑھنی پڑھو پڑھو نماز پڑھو دیر دیر بو کا دیر, دیر من نماز پڑھو ہم تو تمہاری نمازوں کے دشمن نہیں ہیں ہم تمہاری جہازوں کے دشمن ہیں نمازیں پڑھو زیادہ زیادہ پڑھو لیکن ان جہازوں کو ہمارے اوپر مت لاؤ یہ جہاز ہمارے پیسوں سے خریدے ہیں تم نے یہ جہاز ہم دوبارہ لے گا تم سے سمجھ میں بات پاکستانی فوج یہ ایک مریل فوج ہے یہ مرنے والی ہے انشاءاللہ اللہ اور طالبان کے شیر جو ہیں یہ کڑیل شعر ہیں یہ پوری دنیا کے یہ جو جتنے بھی مریل کتے ہیں ان سب کا علاج کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ دیکھتے رہیں دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے امریکہ چاہے دن میں ہزار مرتبہ ننگا ہو کر ناچے لیکن طالبان کی حکومت آئے گی انشاء اللہ اب ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام اس حکومت کے لیے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ اس کو قیام دے اللہ اس کو استحکام دے اللہ اس کو بہترین انتظام دے یہ ہمارا کام ہے ہمارا کام یہ ہے کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ افغانستان کی اسلامی حکومت کے ساتھ تجارت شروع کریں ڈاکٹر حضرات کا کام یہ ہے کہ افغانستان کی اسلامی حکومت کی خدمت کریں انجینئر حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ اس اسلامی حکومت کی مدد کریں استاذوں کا علماء کا بڑے بڑے شیوخ الحدیث والقرآن و تفسیر ان کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی اسلامی حکومت کی مدد کریں اس کے قیام میں اس کے انتظام میں اس کے استحکام میں ہر اعتبار سے اس کی مدد کریں زیادہ باتیں بنانے کا وقت نہیں ہے پچھلی دفعہ جب عمارت آئی تھی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا بچہ تھا نیا نیا پیدا ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن اب جب یہ بچہ نوجوان اور کڑیل جوان بن چکا ہے پوری دنیا اس کی قربانیوں کو دیکھ رہی ہے اس کی خدمتوں کو دیکھ رہی ہے اس کے باوجود بہانے بنانا یہ شیطانی کام ہے خو بدرا بہانہ بس آرس عادت خراب ہو تو بہانے بہت ہوتے ہیں سبق پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے تو کبھی کیا کہتا ہے تو بہانے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حکومت آ رہی ہے آئے گی انشاءاللہ اللہ اگر ہم نے اس حکومت کی قدر نہ کی اس حکومت کی مدد نہ کی اس حکومت کی حمایت نہ کی تو اللہ ہمیں پکڑے گا آج کے سبق میں ہم نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ کفار کے اقوال کی وجہ سے کفار کے افعال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اب بات رہ جاتی ہے آیت نمبر چھتیس کی تفسیر کی کہ کفار کے اموال کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں سزا دی انشاءاللہ اللہ اس آیت پر ہم اگلے سبق میں بات کریں گے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر محمد وسحب اجمائن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته